رجیم من ہمزیہی ونفیہی ونفیہ یا ایوہا الَّذین هامنون کونوا حوامین بالقسط شہاداء للہ ولو علا انفسیكم ابلوالدین والاقرابین این یکن غنیاً او فطیراً فاللہ اولا بهما فلا تستدر الہواء ان ایمان لائے ہو بالقسط پوری طرح سے انصاف پر قائم رہنے والے شہادا اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ کم ابین خوا وہ گواہی تمہاری اپنی ذات یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ کو فقیرن فلاح اولا بہیما وہ شخص جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے فلاح اولا بہیما تو اللہ تعالی بہر دو صورت ان کا زیادہ حق رکھنے والا ہے فلاں تجلتا تم اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو وہ ان تلبو او توڑی اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو پہلو بچاؤ ان کا كان بما متعلو نہ تو جو تم عمل کرتے ہو یقین اللہ ہمیشہ سے ہی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 کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی نہ ہو جو بھی ان کی حالت ہے اگر غریب کے خلاف گواہی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں فواہ اولہ بہیما تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے اگر کوئی آپ مالدار ہے تو کیا فواہ اولہ بہیما اللہ سبحانہ ہوا تو کا تعلق تمہاری نسبت اس کے ساتھ زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی زندگی کے انتظام و انسرام اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی میں ہے تو کسی کی غربت یا امیری کی وجہ سے دولت بندی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم اس کے خلاف یا اس کے حق میں جوانی دے لو فلاں تبھی الحوا انتا ڈیگو تو تم اپنی خواہش کی پیروی کر کے اگر کو نہ چھوڑو انصاف کرنے میں خدشات کی پیروی نہ کرو بلکہ جو انصاف ہے مبنی والی انصاف گواہی دو وہ تلو اور تغریلو ماتا کرنا قبی اور اگر تم گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گواہی چھپا گواہی دو ہی نہ یا پھر ایسے انداز میں بات بنا کے گواہی دو کہ جس کے حق میں گواہی دینی ہے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 اللہ فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آفرت والے جن کا پفر کرتا ہے انکار کرتا ہے تو وَلَّ ادو اللہ تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا بہت دور تھی گمراہی اس ایسے مبارکہ میں اللہ کو دکھانا ہوگا سا ایمان کو ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں یار اللہ آمانو آمین ایمان والوں ایمان لاؤ مطلب کیا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو یا اپنے ایمان میں اخلاف پیدا کرو تمام تر اہل ایمان اس پہ مخاطب ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مراد اہل کتاب کے اومیئر ہیں لیکن زیادہ دوست اور صحیح بات یہ ہے کہ تمام تر اہل ایمان کو یہ کتاب ہے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ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 باقی جہاں تک عمل کرنے کی بات ہے تو عمل قرآن پر ہوگا یا نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان پر ہوگا صادقہ شریعتوں پر عمل نہیں ہاں صادقہ شریعتوں میں سے وہ باتیں جن کی تصدیق قرآن کر دے جن کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر دے تو وہ باتیں ٹھیک ہوں گی اور ان پر عمل کیا جائے گا یعنی کہ اصل میں تو امبیائی کرام صلی اللہ صلاح علیہ وسلم کا جو دین ہے سب کا بنیادی طور پر وہ ایک ہی ہے الانبیاء اس وات الم بانٹے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک بنیادی طور پر عقیقہ اور عمل کی باتیں عبادات اور عقائد کے کی چیزیں ایک ہی رہی ہیں تمام سر لڑیوں کی شریعتوں میں ہاں پھر کچھ قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں کی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دیا کبھی دل بن مج اللہ بھی نہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی سنا سنا سُنا فلا چیز تو یہ بات ایک بخلا جو چیپا چیزیں حلال ان کے لیے تھیں لیکن جب انہوں نے جافرمانیاں کی تو سزا کے طور پر حرام ہوئی اصل شریعت میں وہ حلال ہی تھی یعنی کہ بنیادی طور پر اب دیکھیں نماز روزہ صدقہ صادقہ ہم رام صلی اللہ علیہ عجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا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 انہوں نے وہ دائیں دائیں کیا کہا لاؤ چوراث پڑھو تو وہ کیا کیا انہوں نے کہ چوراس کی عبارت پڑتے ہے جہاں پہ رجن کرنے کی بات تھی اس کو چھوڑ کر دائیں دائیں سے پڑھنا شروع کر دیا عبداللہ بن سلام ربی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہودیوں کے عالم تھے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ یہاں پہ ہاتھ رکھا تھا اس کو اٹھایا تو چوراس میں وہ رجن کی آئت موجود تھی یعنی کہ وہ اس طرح سے تحریر کیا کرتے ہیں اب سادہ کتابوں کی جو باتیں کتاب و سنت میں ذکر ہیں انہیں کے مطابق عمل ہوگا اور دیگر باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا تو میں اکثر بلّہ ولاح کتی ہی و اور جو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 ہم ان کو ایمانی یاد کہتے ہیں نا ایمان کیا ہے سب سے اومین بلّہ و ملاقتی ہی وہ قطوبی ہی وہ رسولی ہی وہ یوم آخری اللہ پر ایمان نبیوں رسولوں پر ایمان رشتوں پر ایمان اللہ کے ناربل قطع کتابوں پر ایمان آطرت والے دل پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر یقین یہ ایمان ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی کسی ایک پر بھی ایمان نہیں ہوگا کسی ایک کا بھی انکار ہوگا تو ایمان سارا ختم کفر ہو جائے گا ان مانو ثم کا ثم سما ثم فورو ثم دادو کفرا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا ثم داد وفرا پھر فخر میں بہت زیادہ بڑھ گئے لمب یقو اللہ بولیا وفیر اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والا نہیں ہے ولالیہ اور انہیں راستے کی ہدایت دینے والا نہیں ہے یعنی وہ لوگ مناسب تھی جو مسلمان تو ہو گئے مگر جب کوئی فائدہ دیکھتے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے اور جب کوئی کڑا وقت آتا تکلیف پہنچتی تو وہ کافر ہو جاتے کبھی عموماً کبھی کافر کبھی عموماً کبھی کافر یہ لوگ مشرقین اوسو خزرت میں سے بھی تھے اور یہود مدینہ میں سے بھی بے شمار مسلمانوں کا یہی حال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِن مِن <حَرْفِن> لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان افواہ بہر و نجبان اگر اس کو خیر میں رہے تو بڑا مطمئن رہتا ہے وہ ان افواہ بہو اور اگر اس کو کوئی فتنہ پہنچے ان کا لباڑا جی پھر فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے خاصیت دنیا بتا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 ٹینٹ پہ جائیں ٹینٹ پہ آئیں سارا کچھ کرتے رہے لیکن جس دن کسی بڑے آفیسر کا چھاپا ہو وہ چھاپا مارے تو حضرت صاحب غیر ہوں یا لیٹ ہوں تو اس نے اسی دن کو سامنے رکھے اور کاروائی کرنی جو راتوں پکڑا گیا ہے خاتمہ ان ملاحلہ کے خواتین اللہ کے ہاں بھی یہ قانون چلتا ہے احمد کا دورہ دوسرا سات بجے پر ہے آخری کا تمہارا کیا جب تم پکڑے گئے احمدی تو بہرحال ایمان قبول کر لے تو پچھلے گناہ مار اور اگر ایمان قبول نہ کرے کفر کی ہار سے کہیں موت آ جائے تو پھر اس کے سارے احمد برباد بشکرف تین آزاد علیماں منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے خوشخبری تو ہوتی ہے اچھی چیز ہی. یہاں پہ آزاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے اصل میں یہ تنز ہے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے جب کسی کو روکتے رہیں منع کرتے رہیں منع کرتے رہے کسی کام سے باز نہ آئے پھر جب اس کا نقصان ہو تو کیا کہتے لے لے سوار ہوں آیا ہی مزہ یہ کیا ہوتا ہے مزہ نہیں آیا ہوتا یہ طنز ہے بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبری دے دیجیے آداب العلیم کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ نے چھوڑ کے کافی کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا ان کے پاس عزت تلاشتے ہیں عزت تلاش کرتے ہیں سین العزت اردال جمیہ یقین العزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اسے مانوں کے طور طریقے چھوڑ کے کافروں کے طور طریقے اپناتے ہیں یہودوں نے سارا کے کلچر کو ڈیویلپ کرتے ہیں منہ وہ چوڑوں جیسا عیسائیوں جیسا لباس یہودوں نے سارا والا وڑا ککا یہودوں سارا والی اور سمجھتے ہیں کہ ہم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 سلام سلوٹ اور جب گیا تو پھر خوب جب اور اس کی مٹی پڑی تھی اس طرح کی عزتیں لوگوں کے پاس تھیں ہاں دن پر اگر کوئی آدمی کار ہوتا ہے اللہ رسول کی بات مانتا ہے ایمان والوں کا راستہ اپناتا ہے تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے عزت علی اللہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے وقد نظلہ علیہ تم فل کتابی انگیرا سن تم آیا طلّہ فربیحا و یوفیحا اور ہم نے تم پر کتاب میں یہ بات مادل کی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کو کہ ان کے ساتھ افر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلاں حد یودو فی حدیفی تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ان نقم ادم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 اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کی باتیں سنتے رہے انکیدہ مشرو پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے یعنی جتنا گناہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ملے گا اتنا گناہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی ملے گا جو گناہ اللہ کی آیات کا کفر کرنے کا ہے اور چپ کر کے اس ڈیس میں بیٹھ کر اور اس کو سنتے رہنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جو گناہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے کا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہو اور یہ چپ کر کے سنتا رہے اس کو بھی اتنا ایک برابر کا گنا ملے گا ادھر مش لوک ہاں اگر کوئی روک سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے مجلس میں موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہو مدد کو روکے توکے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو اور اگر اتنی ضرورت مت نہیں ہے تو اٹھ کے وہاں سے چلا جائے ہٹا یقو اسی ہبی سنویری کسی اور بات میں مشہور ہو جائیں پھر دوبارہ اس مجلس آ جائے اللہ جین یسا ردھ وہ منافق جو تمہاری تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں سنکان اللہ اگر تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں پارو الم محکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ ان کا نہ نصیب اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے کافروں کو کوئی کامیابی مل جائے تعلو تو وہ کافروں سے کہتے ہیں اَلَمْ عَلَيْكُمْ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے وہ علم نحکمین اور کیا ہم نے تم کو مومنوں سے بچایا نہیں صلاح یا مل سیامہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا سبیلا اور اللہ تعالی کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا یعنی مناسب تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں اگر تو تمہیں کوئی کامیابی اور سطح مل جائے تو تمہارے ساتھ آتے دیکھو ہم بھی تو مسلمان ہیں نا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 ہم نے ایسا کام کیا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ شکست خردہ یہ ہماری مہربانی سے ایسا ہوا ہے یعنی منافقین دونوں طرف اپنا احسان چلاتے ہیں مسلمانوں کی طرف بھی اور ان کی طرف بھی بینکم یوم القیامہ یعنی دنیا میں تو منافقین تین بظاہر سلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں لیکن آخر میں ان کی حقیقت کھول دی جائے گی اور پتہ چل جائے گا وومین کون فار منافق کون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 لا تن کمزور نہ پڑو غم نہ کھاؤ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آنے والے ہو یہ ہاتھ سے ہاتھ بھر کے بیٹھ گئے ہیں غلبہ کیسے ملے گا سلامت اللہ.